لهم باللله وكافص الله الصلاه والسلام على سيد الرسل الصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤطى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل سَيُصْقِبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزُومِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اللَّمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْقَلُونَ عَلَى النَّبِيُّ منو پلو والی یا سیدی یا رسول اللہ آل ک و یا سیدی یا حبیب اللہ و سلام خاتمن کلو بل شام حضرات سلام وال الحمد و و آجز دی دعا ہے بارگاہ کا جل لہر حق حق چلنے اور حق دے مرنے دی توفیق مرد درویش حضرت محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی شریف دی بابرکت محفل نا برادر مولانا عبد دے شرف حاصل ہوا تبارک و تعالا مولانا علیہ دی اولاد اور دی خاندان اُنہ نقش پات چلک دی توفیق عطا فرمائے دونوں جہان دی انہوں نو خیر برکت رحمت آفیت عطا فرماوے برادر مولانا محمد رمضان صدیقی صاحب میری تعریف تو علاوہ جو فکرے وہ بول رہے سائن وہ سونے دے پانی لکھن آئے حقیقتیں حقیقت عمل اور ہدایت فکر سمجھ نظم میری تعریف کے الفاظ کٹ باقی جو کچھ اللہ تعالی طرفوں کلمات الماط دے منہ شریف تے آ رہے ساڈی ساری, ساڈی، ساری محنت دا خلاصہ انہوں نے اپنے لفظ پیش کر ساری محنت دا خلاصہ یہ امت مسلمان نہ سان کسی صرف اور صرف حق نوجن بس سگے ہو بھی جی چوٹے لاروق اللہ تعالیٰ مجمع سیلان فرما میں اگر نبی باغ داہ دا میرے کرو گے ادنا جہیاتی بندہ اٹھ کے کھلو جائے کہ ہٹ کے بخا تین تلوار دے کرنا پیر پسند بنی پیر پرست نہ بننا میں بھی پیر پسند ہاں پیر پرست نے مسلمان حق پرست ہے پیر پسند ہوں پیرن پیر کر ہے، لیکن پرستش صرف حق بھی کرتا ہے پیرتا ہے کہ حق در جڑا پیر پرست ہوئے نا وہ منافق ہوں میری گل یاد رکھنا پرستش پوجا نو آن عبادت ہے اللہ تو سوا حق سوا حضرت, حضرت سیدنا. دلوق� امام زین رضی اللہ تاریخ اندر آپ نے لکھا کہ آپ کسی آخ ارد کی اہل بیسا پیار کرنے کسی امام زین دی ارد کی محبت کرنے اہل فرمایا جب تک دین ریئے دین ریئے سڈے پیار کریا دین دی وجہ نہ کرا جی دین دی ایسا نہ رہیے تو پھر پیار نہ کرے امام زیندی جنہ دی ہاں باندھ نے حق دی وجہ دی وجہ سڈے پیار کرا جائے جی اصل دی ہٹ جائیے اچھا چڈ جائیے تو سڈے پیار نہ کر یارو دین تو نہیں سر ہٹ سکتے انہوں نے سبق یہ دارو وہ اج دا پیر کھیڑا ہے جہا آخر مینو ہی پوجی رکھیو میں جو مرضی کرتا آیا پیا مسلمان صرف حق رشتہ بس سید امام اعظم ابو حنیفر احمد اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفر احمد اللہ تعالی علیہ بلکہ میرے خیال میں میرے پڑھنے کے مطابق چون امام نے یہ گل کی ساری گل قرآن حدیث دے خلاف ہوئے تو دیوار مار دار دی گل قرآن, قرآن حدیث دے خلاف ہوئی نہیں امام عبد الہاب شبرانی رحمت اللہ علیہ آپ میزان شکرا اور میزان کوبرا دونوں کتابیں لکھتے ہیں دونوں میرے کو لکھتے نے فرمایا وہ شافی امام صاحب لکھنے فرمایا میں امام آزم ابوانی فرامت اللہ فکا کا مطالعہ کیا دا کوئی مسئلہ قرآن حدیث اجماع امت یا کیا یا سے تو ہٹ کے نظر ہر آجا مسلے دی دلیل, دلیل, دلیل, حدیث حدیث دلیل, دلیل, دلیل, دلیل فرماندے اگر, اگر کوئی حدیث ضعیف تو کسرت ترک دی وجہ حسن دے درجے پہنچی ایک نقطے دی گل انہیں لکھی انہیں فرمایا جہرا حیس زئی امام صاحب دی دلیل دی فلانی حدیث, دی حدیث دی زیف دی زیف دی فرمایا جدیس لیے انہوں نے تابو نہ کوئی اس لیے کوئی زوف والی گل کوئی راوی نہیں اگلے سامنے تک پہنچ دیا دیا, کوئی اے اے امام رحمت اللہ, اللہ تو یارو <trauma> قرآن حدیث vote, أو جے میری گل قرآن حدیث خلاف نظر بول بول بولو, بولو بلے, بلے بلے بلے بھائی تے اج تک کوئی پیر انجدہ نہیں جو مرضی کرے یہ اکھان سے رکھیں دیوار سے نہیں مار سکتے سمجھ آ رہی نا کوئی نہ جا بندہ کسے کسی نویں پیر مننے جو جو مردی من جو مرضی آ کے میں گا باوے وہ قرآن شریعت مطابق ہوئے خلاف ہوئے یہ بندہ منافق کلندر اقبال فرماندے اگرچہ جماعت کیا میں اگر جماعت میں مجھے بولو سبحال واہ بھائی کب بال آر بولن تو سمجھ ایمان لا سارے پیاب یہ پیاڈر پیا پیر تولی جانا وہ آدھا بت والی کھڑے نے اپنی اختیما اتنے پوجتے نے پہ کوئی گل نہیں مجھے حکم میں خدا نہیں بنان دا میں نعرا مال کے خدا بنا اسے سابت کرب ہوئی گل اندھی چلنی ہے کسی ہوناب دسا موضوع دیا گلا چار کرنا موضوع میرا ہے شانِ رسالت اللہ تعالی نے فضل و کرم دلال شان رسالت جو سنو گے آج پہلی بار ہی سو میرے اس موضوع دو چیزاں شانِ رسالت کے حوالے خصوصاً بیان ایک کہ اللہ دے نبی رسول دنیا اور آخرک دوانا کے راہ پر میں میرے نقطے تور کرنا اللہ تعالی فضل و کرم دے لال لا چیز کا ہر بیان کسے نہ کسے کسی پاطر چوٹ ایک شاید بیان کرنی ہے اللہ تعالی نبی رسول دنیا آخرت لفے نقصان جا دے دربار تو ہٹے وہ نہ دنیا جو گھران گل میری بڑی گہری گل اس اندر اس طبقے کا رد کرانا گا جا نبیا کی نبوت اور رسالت صرف آخرت واسطے محدود سمجھتے اور آدھے نے دنیا ساری اقل چلنی سان اپنی اقل تو رابری حاصل کرنی ہے نبیا تو نہیں دنیا جانے تو این نبی صرف نماز روزانہ حج اگاہ کر سکتے ہیں قلما پڑھا سکتے ہیں باقی جو محبلات دخل کی اجازت نہیں وہ دنیا کے سزیقا کا بےدین رد کرا گا رد خواجہ فرید کا کلام آئے گا بالخصوصے سفر کردے سناو گا دوسرا دوسرا میرا خصوصاً جہاں مت میں نگر ہونا ہے اور جس سے میں بحث کرنی ہے میرا مبس ہونا ہے مسئلہ وہ اللہ تعالی نبی انہوں دا ایک ہوں ظاہری جسم ایک ہندی ہے انہوں کی مبارک باطنی روح اللہ تعالی دے نبی ظاہری جسم دی بناوٹ اور تخلیق تمام انسان جڑے ہیں انسان کی مشاباہت رکھتے ہوں یعنی کیفیت دے وزہ جسم دی کیفیت اور دے اندر باقی انسانت رکھتے دے ہوں شریف ہوں لیکن دگ دگ دی جو باطنی تخلیق ہوں میرے لفظ مماثلت مامانا مشابہت نبی ظاہری جسم دی تخلیق کیفیت اندر وہ ہندو نے وانگو کیا مطلب جیو انسان دیاں دو اکھاں اکا دیاں بھی دو ہون گیا تین نہیں ہو دے دو پیر انہوں دے دو ہی ہونگے چار نہیں ہو دے وال آزا ہڈر کردر رب بنا ہے او کوئی وکری نوں واپس وہ دعویٰ کردائے سادے ورگے نے وہ کافر بڑھ جیڑا ویٹھ گیا ہونا دے اندر نو رب پر وخاندہ رب بھی اپنے اپنے اولیائی تحت قبائی لا یارف ہم سوا سوای میرے ولی میری رحمت دی کبا دے تھلے چھپے نے میرے سوا میری غیرت دی کبا دے تھلے چھپے نے میرے سوا ہونا نو کونی پشاندہ اے رب ولیانو ہے دسے جنو چاہوں ہے کروا اپنے حبیب نبیا نشاڑ کرا رہی میں اس یہ جیڑی گلے میرے موضوع کا یہ جڑا دوسرا روبندیاں وہابیا دی خدمت کریچے پہلا جہن میں سکولی طبقے دی خدمت کرے ہاں. انج مارے پہ سننی کون ہے جڑا نبیا ظاہری شکل و صورت دے لحاظ سمجھے اور حقیقت لحاظ لال ہوں میں پہلا یہ مسئلہ بیان کرنا ہے جنوتیبے سامنے دوسرے نمبر ہے میں اس پہلے نمبر رکھنا یہ دسنا حضور سیدنا مجدد رحمت اللہ اور تفصیل مدری اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ لکھا کہ اللہ تعالی نبیا نفت اپنی سفات دے ظہور تو پیدا فرمایا اور باقی چلنا تفصیل میں اپنے رنگ سمجھ آ جانا توجہ اللہ پرانے مجید توجہ پرانے مجید فرقان کہ نبی رسول اے نہیں اللہ تعالی بغیر پہلی تخلیق تو ایسے چن لو نبی رسول یعنی دوسرے لفظ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے نبیا نبوت رسالت وہی واسطے پیدا نہ کرے پیدا عام آم انسان کر چھوڑے کر کے پھر چن کے کسی چھوڑے یہ نہیں ہوں میری گل نہیں سمجھے فرض کرو نبوت دا سلسلہ ہون جاری ہونے دا. دا ہون بندے بیٹھے جنوب مرضی چالا بنا گل او پہلو ازل تو نفوس خدشیا تیار کیتے نے دیا, دیا روحان ساری کائنات دیاں دوح تو وکر ہونے پڑتا وکری روہاں بنا کے روح اللہ تبارک دے خاص شانا لیاقت رکھی ہوں برداشت کرنے ایک خاص قابلیت رب رکھی ہوں بنا وہری جسم جدو بنا د جسم دے اندر ضرور انسانی, انسانی ہوئے دی, دی لیکن جو اللہ مشاباہ روح بنا جب تیار کردہ مولا تالا ساری کا روحان تو وکری ہے خاص شانہ جس طرح کے بزرگ فرمے نے کہ پتھر سارے واستے پتھر وجد لیکن خصوصیت چمک دمک ہے سڑک پتھر پائے ہی موتی پتھر سختی ہاں خاصیت فرق ایک آ پتھر, نے پتھر, نے پتھر, پتھر, پتھر ہے جڑا سڑک ہتوڑی مار کے سو ٹوٹا کر چڑتے جہاں پتھر ہی رہ دخت خدا خدا دی دی شاید خدا دو دو دو دو دو دو دو اللہ شریف مولا نے یہ اندر دا باطنی فرق رکھے نبی ظاہری شکل اندر در انسان بھی دے ضرور ہو گے مگر طور ال الہ تعالور ج ن شانمی کرنے والی توجو نہیں فرمائی جی ہاں کیونکہ کئی بزرگ لکھیا اللہ تعالی نو دے نو نور دمام نو بھی شرا مسلم لکھیا نور دا اطلاق اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی رات ہو مخلوق, مخلوق سجڑوں یہ رب دیا سفت ہوں کامل سفایا زہور اچائی نبیب ای بن دی روح اللہ تعالی خاص پیار سر ہے جدو خاص پیار فرما مبارک خصوصیت ہے وہی دا وکری پھر وکری دی روح دی. او روح اللہ تعالی دی، مبارک برداشت دوسرے لفظ سو اللہ تعالی نبیا دو مناسبت رکھدہ ہے ایک مناسبت سوندے مخلوق ایک مناسبت سوندی خالق ہے یہ کم ہوتا ہے کہ لیندے نے ادھروں دے نے جے اے باقی انسانوں وگوں ہوا تو پھر میں تب تو نہیں لے سکتا نا وہ بھی ککھ نہ لے سک وہ لینا رب بنا توجہ جے رب سونا انہوں نے سڈے ورگ ہی بناؤں نا, نا رب تو کچھ نہیں لے لو براہ راست لے فرشتہ بھی نہیں ویک اللہ فرشتہ اگر سامنے اصلی شکل چک نہ بچے دماغ پاگل ہو جائے تھے کی وجہ ہے اللہ تعالی دا نبی فرشتیا نام بیٹھتا فرشتے اور کوئی نا وہ بشری شکل اصلی نہیں اصلی شکل صرف نبی شان توجہ نہیں فرمائی بولو سبحان اللہ میں قرآن سنا کہ اللہ تعالی پہلے تھلے نبیا نا کہ وہ اللہ کی رسالت اور نبوت برداشت کرنے اور اس حاصل کرن کی صلاحیت ان پہلو تھلے تیار ہوں پھر اسی گلان سورت انٹواں سپارہ آیت نمبر ایک سو چوی ذرا اللہ اللہ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اللہ تعالا فرماند ہے جدو کافر میری آیا تھا موجزے آو نے تو موجے آخر نبی منہ گے اصان نہیں لیا گے جنا چی جنہ چیر جو کچھ نبی کول آڈے کول آئے جیڑی وہی ادھر جی اور ساڈے آوے جیڑا فرشتہ ادھر جا رہا ہے اور سڈے وے یہ جن چر سڈے وہی نہیں آوے گی افسان نبی نو نہیں منانگے افسان نبی دی کوئی نبی گال موجدہ نہیں منانگے توجہ اللہ تبارک و تعالی نے انہا نو جواب دکتا تے کی فرمایا فرمایا اللہ اللہ حالانو حیث یجعل رسالات فرمایا اللہ زیادہ جان دیں اپنی رسالتوں کے لیتان تکڑا ہے جو نہیں جواب شان لکن آیت آیت تو اولا بہا من محمد لکبرو سنگن اکثر والا دا معلوم معلوم دا ولید بن مغیرہ مگی اللہ تعالی خرا نے چنگیاں تھپ چنگیاں تھپ تھپ کے بے خیر ہرا گڑا چنگیاں چنگیا نا تھپ کے اور واقعی ولید بینرا ہرم دیا اور سجنا گل کیوں پیا کرنا اس واسطے پیا کرنا وا اگر کسی گستاخا کٹی ج مراد لاہن پال <سؤال> کے تھک دے رب سونا ملیدی آخر قرآن پڑے گا سب و شتم، سوڑا اپنے حبیب غیرت اللہ, جی اللہ تعالیٰ نے فرما و تب، تفسیر تبتی ادا تب ایک کلوا سبو شتم ملے ربیل نے ایڈی موٹی تھپی تیرے تیرا ہاتھ سے ہاتھ سے تیرا تیرا مطلب تیرا کی روے تو تو رب نے بولو چا سبحان اللہ سو لے جس دل در پہن لگا اگر نبوت اگر رسالت سچی شے ہوں پھر محمد لالو میں سا محمد لالو میں چوکھا حقدار ساؤ کیوں میری عمر مال میرا زیادہ اولاد میری زیادہ ح میرا بنتا پھر اصول میں بنتا محمد کی چھوٹی اولادی سلبالی اولاد نبوتری سالت حق در کیوں بڑے تو یہ سمجھا کہ نبوت ریسالت نبوتری جسم، جسم، مل پی نبو جل مال چوکھا ہونی چاہیے اللہ تعالا نے جواب ہے اللہ دلہا رسالت ولید بن مغیرہ نے رب جواب مغیرا اللہ خوب جانتا جانتا ہے رب زیادہ ہے اپنی رسالت کتنے رکھنی ہے کی مطلب وہ ولید بن مغیرہ مغیر تھی تک مرت زیادہ گا ہوگا زیادہ چیادہ گا میں جناب اولاد میری چوکی گی پر رسالت واسطے یہ کچھ نہیں چاہیے شکی شکل شریف کی نہ قرآن خران بولو چشبہ لا ابو جہل وغیرہ سوال اٹھایا ने जरा खा पी ज फरिश्ता हों फरिश्ता हों इ इंसानसूल बन गया जड़ा खावे भी सही पीवे भी सही सही समझो खाए भी सही सही पीवे भी सही सही शादी भी करे یعنی کافر فیصلہ کہ جڑا بشر جہاں بشری نواس شکل تعلق نہیں جوڑ فرشتہ ہی ہونا چاہیے فرشتہ رب تو لے انسان کا لے دا ہوں رب سونے نے اس غلط فہمی شوبے کا ادالا کن کی جواب كم لتا اللہ تعالی نے فرمایا لَو جَعَلْ لَهُ مَلَكًا لَجَعَلْ لَهُ بَشَرًا لَو جَعَلْ لَهُ مَلَكًا لَجَعَلْ لَهُ رَجُلًا وَلَلَوْسَنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْقِسُونَ اللہ تعالی جواب دیتا اگر محمد اسا بنا فرشتا یعنی جس لے اثا اختیار بنا فرشتا ہوں کرنا سی لاج اللہ جاجو اسا مرد بنا تبجو نہیں فرما دے تو دے بار دے بار دا. تو بھی نو بندہ ہی بنا پور رج آخر مرد آخر بول بولو بول بولو رجولی بناب رسول کرنی ہو جی ہوبلی حکمرو ایک تھان تصا جو بھی رسول بنا مرد بنا الا رجال مرد بنا فرشتا انسان والا سال بھیجنا ہوں ارسان کی بنا سی توجہ فرمائی اتو پتا لگا میں گل پہ ہوں جا سی نا نام اڑا پیر پرس وہ آخے گا میرا پیر ٹو ری کھڑا توکی جانا اس کلمہ کلمہ نہ محمد سرکار دی گل توجہ بی باہ جی اما جی کبلا فرمایا پتر مرشد لو اللہ مارفت واسطے ظاہری مرشد ضروری وہ اما جی میند فرماو فرما پیر باہو اما جی فرمایا میں پترا عورت مرید کرنا تلقین کرنا جائد دی اما دل مرید دی کر مریت نہیں کر سکتی جی کر گول پگا والے اٹھے پھرتے وہ تھڈو رن لائی خو ہلتی پلی بولنا جب ہاں میں قسم خدا دی کر کے نہ لڑن جوگا نہیں بولن جوگا ہے میرے امام سنت فاضل مریلوی پوچھا گیا وہ تو سختی کیوں کرنا کلم فرمان لگے میرے کو تلوار چکو نہیں اپنی آگ اتنے نکل سبحان اللہ اس واسطے تلوار کو تلوار چلاو میرا منسوبہ بولو سبحان اللہ سدکے جا ایک گل میں لائی سمجھائی نے لا ہو رجولہ پھر بھی مرد بڑا ہونا سی مرد دتاب سونے دوسرا رب نمیا دوسرا نقطہ بندیا والا انسانے پیغام لو انسان کی بڑھ کے اونے لجا اللہ بن کے آنا رجول رجل جب بن لے مرد بن لے تو مرد دی ضرورت شادی بھی ہے بیاہ بھی, بھی ہے بچے جمنا کرنا کھانا پینا کی مطلب جب اللہ دا فرشتہ دوست اللہ دا آوے گا رسول کے نبی فرش کے انسان بھی انسانی شکل لے پی ورنہ او اپنی شکل آئے تو پھر تو کوئی ووچ نہیں سکے گا کوئی جناب اندر گل نہیں کر سکے گا رند دل پھٹ جان گے چن ویخ لے جن جنہیں سامنے تھوڑا جا جلوا چھوکھا اندھیلے کون وہ ضروری اندر فیم لینا فرما بڑا ہو اگر اصل فرشتے کرنا دے پھر بھی مرد بنا پہ جب مرد بن پھر زمین پہ کے زمین پہ کے انہیں کھانا سی انہیں پینا سی انہیں شادی کرنی تھی یہ سارے کام کرنے سر جب کرنا سر مت لاس لب فرمان جہاں پائے گئے میرے محمد میں فرشتہ تھی آلہ بنایا اینا مبارک رو فرش اور جی تو میری خاص رو گیا جے. جے بھی بال بھی, ہے، پیندہ بھی یہ چکر کی اے ہو سکتا ہے؟ خاص بارگاہِ قدس دی بنی مخلوق تُسا سارے نارو بکھرے بے مثل سے بے مثال اے آجان بشری لباس ہے چو تبشری کرن کم مو کرنا مل روڑے پی جانا سی تو آخنا سی یہ رسول کوئی فرشتہ گل تو کرنے لگ کے کچھ لے لو وہ میں محمد نو تو کو آلہ بنایا روح مبارک نو جن میں سبحان اللہ مخلوک آیا فرشتہ نور سمجھنا کہ نہیں سمجھو نہیں فرمائی وہ فرشتے نور ہے نہیں رب فرما جی فرشتہ میںکل آن سارے کام کرنے دا, دا. مطلب فرشتا ہوئے اصلی شکل کھان تو پاک پیڑ تو, شادی گیاوہ تو جی آئے انسانی لباس پھر کھانا بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے توجہ نہیں فرمائے ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کول فرشتے آئے آپ بچا بھن کے لایا جاہلے سمجھ دے لے کہ آپ پتا نہیں فر نبی ج فرشتے دا پتا اس لیے نہیں لگا جبی کے کوئی فرشتہ وہی لے کے پتا کیلوتا <سؤال> ہوں توجہ نہیں فرمائی مرو فرشتہ نبی نہیں پچھان سکتا جب نبی کو سمجھایا ہے جدو آئے نے بندہ نے کپڑے انسان سجا حضرت اسی ویل بن کے آن کے رکھا ہو جانی شکل آئے گا وہ کھا کی حاجت بھی ہوگی پیمن بھی, بھی ہوے گی پھر سوال اٹھ دے انہیں کھا کیوں نہیں کھا کیوں نہیں بچا حضرت ابراہیم علیہ کیوں رکھیا تو کیوں نہیں کالا جلدی جا مہمان بنے تیرے روٹی رکھا تات نہیں اگاں کرنا میں کالے چا چیتی رشتے اسے جلدی چڑھ کے آخر نہیں پیغام نہیں لے آیا خوف محسوس رب حکم سخت گل کیسا کھانا نہیں آئے لوت اسلام کی قوم کر سجنا اتو پتا لگا جب فرشتے انسانوں کی شکل چھانا پینا لباس انسانی عوارتوں نے نکر نہیں پہنگے اللہ واضح ماتولت لگو جانگے تا کرکے ان جو فرشتے اپنی اصلی شکل چومن لباس دے محتاج نہیں جدو جبریل جبریل امین حبیق خدا دے کولا ہوں دے لے تہیا قلبی دی شکل چومنے او سے لباس ریتایا ہوں دے جدو جنگللن پکر دیا ہوں دے لے او سے لے فرد پکے ہمیں رکھیا ہوں دے جو ہےشتے شکل پگ رکھیے تک کپڑے پائے ثابت کر کہ حبیب خدا دی بارگاہ گاہ جبریل آوے. آپ دے صحابی دی شکل چ دی شکل چاہیے جبریل نگا ہو تو انسانی شکل چائے اس لیے رب نے او شہ لائی ہال شہ لائی جی بندیاں بندے لکانی پی نی تو لے کے گوڈیا تک یہ بھی سارا کچھ ہوتا ہے کپڑے پہ لباس پہ معلوم ہو یا فرشت دیا شانہ نے دو ایک اپنی اصلی اچان ہے اصلی حالت اسلے نہ کھان دے نہ پڑھ کے محتاج ضرورت انسان پوریا گل تو سمجھ آ گئی رب سونی یہ گل کی مبارک خاص فرشتوں میں جدو گلا گا انسان نہیں بن کے آئے گا توجہ نہیں پور پائے کیا جان تو چولا مت اکھ پوی بولا پتا پال کیا محمد مصطفی راج خدا دوسرا نہیں جان گاجو فرمائی رب دکھ میں تو انہیں ڈنگر تو حیران جہے آدھے قسم خدا ہیں کر کے آنا تا نبوت دے راج نکبر نہیں جان دیا گہرا راج لم جا رفیع حقیقت میرے رب تو سوا حقیقتن میں پچھاڑ سکتا کشمیری دو بندی سارے لکھا ہے اللہ تعالی محبوب آپ سرکار دی حقیقت اللہ تبارک نے چھپا کے رکھے ہے صدیق کے ورگے بھی آپ, اپ سرکار لوں! کامل حقیقی صورت نہیں اللہ سد کے جاوا درویش رب وہدہ شریف مولا نبیان دیا مبارک روہاں عجیب تیری میری روح توجہ تیری میری روح صرف اپنے جسم دے اندر دی روح ساری تیری میری روح میرے جسم چ روح ہے یہ کم کر رہی हाट, हाट, हाट, हाट, دل تمام آرکت چلے اور چلا رہی ہے اور جس میرا دجڑا میں کسی نے پڑ لوا کسی نے چھٹ دیا بولا نہ بولا سناوا نہ سناوا یہ سب کچھ میرے اختیار سے لیا ہے میری روح نال اللہ تعالی رکھا ہوا ہے لیکن نبیا کی روح او دے اپنے جسم مبارک تک محدود نہیں دی. دی مبارک روحات مبارک روہ اس جسم کی جان ہوتی دلیل دو بھی دو بندیاں کتاب سیرت النبی پورے ہندوستان پاکستان دی اس کتاب صفحہ نمبر سولہ لوگ جلد تیسری صفحہ سولہ لکھا ہے نبی, نبی دی روح کی کام کردی کی طاقت رکھتی تجو نہیں فر پائی ہاں ہاں توج بولو سبحان اللہ جس طرح ہمارا نفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پر اسرار مخفی قوت ہمارے کال بد خاکی پر حکمران ہے جسم خاکی اور ہمارے تمام آزا و جوارے اس کی ایک ایک اشارے پر حرکت کرتے ہیں اسی طرح نبوت کی روح آزم الہی سے سارے علم سارے عالم جسمانی, جسمانی پر حکمران ہو جاتی ہے اور روحانی با دنیا با کے سنن و اصول عالم جسمانی کے قوانین عمد پر غالب آ ہیں اس لیے وہ چشمے زدن میں کھچ چمک کر بھی فرش زمین سے مرو بولو فبحال اللہ دیکھو تو صحیح ہے مذہب سڈے بھی حکا نہیں یہ نیگا لکھا جکرا تو مرت شرک ہو جاتی ہاں روحانی دنیا کے سنن اور سول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب پرگال جاتے ہیں اس لیے وہ چشم زدن میں فرش زمین سے عرش برین تک عروج کر جاتی ہے مطلب یہ نکلیا میرا برا سے نہیں پہنچیا اپنی روحانی طاقت مبارک دلال پہنچا وہ چشتیا اچھا مڑے براکا واسطے آیا وہ جلا محض اعزاز دکھا تстати, سیر کریں محتاج نہیں بندی پہ لکھ دے نبی اپنی روحانی طاقت کے ساتھ چشم زدن میں عرشے بری تک کروج کر جاتے ہیں سمندر اس کی ضرب سے تھم جاتا ہے چاند اس کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کے ہاتھوں کی دی ہوئی چند روٹ خشک روٹیاں ایک عالم کو سیر کر دیتی ہیں اس کی انگلیوں سے پانی کی نہر بہتی ہیں اس کے نفس پاک سے نفس میں سانس میں اس دم دھوک جا مارن تو کی بن جانے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں اور مردے جی اٹھتے ہیں وہ تنہا مٹھی بھر خاک سے پوری فوج کو تہو بالا کر دیتا ہے کوہ سہرا باہر بھر جاندار و بے جان حکم الہی اس کے آگے سرد ہو جاتے ہیں وہ اس کا نہیں بلکہ اس کے رب کا فیل ہوتا ہے اور اسی کی مشیت اور قدرت سے پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں یا اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں وہ دے گئے رب کا ہوں ہے لیکن جب رب اپنے نبی کی روح کو آدھا ہے یہ ساریا طاقتوں کے بچ رکھتا سارا طاقت حوالہ یہ سکولیا شبلی نمانی سلام پیو بند سلوان باپ وڈیرا سارے منگے وہ آخر ہے جای روی ہے نا روحکومت کرتی ہے اپنے جسم سے نبی روح حکومت کر دیے ساری خدائی اینج کرنے آسمان تو چند زمین سورج پچھا یہ ساری قدرت ساری رب تال والے اپنے نبی رسول کی روح مبارک رکھے اخبار دے اندر شیخ ابدل جمن پوری حوالے نا لکھ اصا اپنے جسم دے نہوں اتارنے سانو کی کھا نئی ہے نہوں تار میں ج نہیں آئی اللہ نبیا سارے کائنات ساری کا تسرف رکھتی ہوں اپنی قدرت رکھتی ہوں اس قدرت اللہ دبی میں تون اتار لے نبی چاہتے ویٹا اتار جو ہے؟ جو ہے؟ بولو بولو ناجت یہ ہو سا مطلب بزرگ لکھیا ہے نا, نا, نا. نا. بولو چلو پرچا دربیان فزیلت فخر جنہ دی مبارک روح نزیلت السفیا لکھے غالب نا کے غوثیہ دے حوالے لا میراج کی رات کلیم اللہ علیہ السلام نے سمجھ اللہ محبوب پیش فرمایا ہے فخر کیتا ہے کہ اے کلیم امت میرے غزالی دیوبندی اشرف خانوی اپنی کتاب غیر مستطاب امداد ہاں امام غزالی روح مبارک پیش پی ہوں وہ امام غزالی گدالی دا کوئی نہیں ہویا نہ ہو سکتا قسم خدا بھی کر اللہ نہ امام جلال سیوتی نہ احمد رضا بریلوی سرکار جو بھی گزرے نے غزالی ربی بھی کوئی تیار دوسرے جروح تو میرے میں تو نہیں دوسرے گرو میں پڑھا دوسرے حضور میں پیش کی ہوئی برخوردار پہ اسے لکھا تھا میں بلا برخردار ملتان جدو امام غزالی کتاب لکھی ہے نا ایک کتاب برداشت نہبیب خدا کچہری لگی چار یار بیٹھ حدرت مامام گلے کتاب پیش فرمائی یا رسول اللہ گلت تے آپ ہی درساڑو آپ فرما نے مینو پسند ارد کرتے ہیں رجپال آ پھر آ بیٹھا ہی چلن نہیں دینا آدر کوڑا سی صدیق اکبر نے مارا جب سور توجہ سورے اٹھا دے نشان کنٹ پہ پاس باقی کتابائی پڑھ کا حکم فرمایا نبوت دیا خصوصیت رسا لگتی شان لکھتے ہیں جب سبحان اللہ حوالہ سنو تو سوال آخو تو سب لاہ واہ واہ یار امام گدالی رحمت اللہ آپ نے نبوت دیا خاصیتاں دس د کڈ کے بخانا پا عبارت بھی چپنی پیس ہوں کٹ کے نہ کھائیے اعتماد نہیں کرتے کریے توجہ نال بولو سبحان اللہ ا uh -huh. اگلے بہن کیا سامنے نہیں پاؤں گا پریشانی چلو ای بیان کرنا توجہ بولو سبحان اللہ اللہ تعالی قدرت بخشی ہوتی ہے نبی جان روح مبارک اے رب قدرت رکھی ہوتی ہے اس قدرت فرشتے ویخ آخرت خاص جا خاصے بیان کرنے والا ہے وہ کہڑا ہے وہ فرما نے نبی آسمان تو چن اتارنے سارے کام موجود جنہوں آخری نا نبی ایک صفت قدرت اللہ تعالی قدرت اختیار رکھیا ہے دی قدرت اختیار فرمائی ہاں نبی کام کرتے وہ فرما دون نبی شفسا نے رب کی طرف ملدی نے اتا ہوں نے موجود غلط فہمی کیڑی کڈن والی غلط فہمی یہ کڈن والی ہے یہ بندی طبقہ یہ سمجھ د کہ موجہ نبی اختیار چ نہیں ہوں طاقت نہیں ہوں لیکن امام گدالی یہ فرما دینے کہ نبی دے قدرت اور اختیار بریلیار فرما ہے سورج چاندار ہو ج سورے جلتے چاند اندھے تے کھلے قدرت رسول قدرت رسومت جی تیرے میرے ہاتھ قدرت قدرت لیکن وہی کام کر سکتا ہے جی بھی قدرت ہے اپنے ہاتھ کام کر سکتے اللہ تعالی پاک رسول نبی دیکھو تو آخر یونیفارم مت نہیں کہنا رب گا جدو تلب کرتے اللہ اختیار اور قدرت وخا چھوڑے چاہوے نہ وخا توجہ بنا کنکری نو چاہے بلاو چاہوے نہ بلاو نبی قدرت اختیار رکھے اندر. آو, آو. دے دی دی اندر رکھا ہوگیا معلوم ہوا اللہ جسم تخلیق بناوٹ پیدائش دی اندر. باقی انسانے ہوں مشابہ مشابہ دا مطلب کی ہے کیفیت ایک جیسی ہوں کیفیت شرکت فرشت نہیں جن بھی نہیں جانور نہیں انسانوں کے مرو میں بشری جاتے تو تر گئی کیا مطلب میری مشابت بھی, بھی, بھی میں آزاد, آزاد اسی طرح ہی رپ لائے لیکن میرے بہی آؤ میں بچائی بیٹھا جو نہیں فرمایا کچھ اللہ سدکے جا پتا لگا بنیا دیا ارواح مقدسہ اللہ تبارک مطالعہ سارا روحاں تو بے مسل بے مثال اسی نال رابی لوگ اسی نال فائد تے خدا یہ تقسیم اسال مناسب خالک جڑی ورگے کسم خلا بھی کے کے کرکیا نام مرادوں کا کی بڑا کھڑا کہ نبی جنہ چور چبریل وہی لے کے آ جائے ندی کوانا آئی نہ پھر ساڈے ور نانا جبریل آوے بھاوے نہ قسم خدا ندی کے کول چمدیا طاقت نہیں جہاں کسے کول چلانی کے اندر نہیں آ سکیاں چالی دار جم وحدہ ہوا شریف سجا پٹ کرتے رہے اور میں پچھنا وا اے رب سونے کی مارفت والی طاقت اللہ نے آپ اندر رکھی نہ بھول بڑا فرق ہے. روح دا کمال کمال ہاں ہے روح. ایک گل سمجھا حضور خواجہ باپی بلا رحمت اللہ مجبانی رحمت اللہ علی. کردن جھکی جس کی جہان گیر کے حضرت رحمت اللہ تفسیر عزیزی شریفہ سامنے پی اور لفافے اس لکھا آپ کا ایک خانسام سی نال تندوریا نان بھائی آپ جدوں بھی لگر کا مال نہ ہونا اتوں منگا لین ایک دن لنگر دا مال مکیا مہمان آ گئے سرکار خادم کھلے نان بھائی تندوری خدمت کی ہر شا رجا کے کھوائی آپ دے مہمان رج گئے پیسے سرکار دے کول کو کوئی نہیں تھا ظاہر خرانہ خالی سب کھاد نو فرما نہیں تندورا درس تندورا دس سڈے کول پیسے کوئی نہیں ہوج لینا ہی تو درسہ ارد کردیا لج پا لا جا کے نان بھائی آخر ہے میرا پیر فرما پیسے کوئی نہیں کچھ ہوج لس ان کی قسمت چلی نفیا سرکار دول آیا آدھا لجپالا کیوں سبیا فرما نے پیسے کوئی نہیں ہوج منگنے تے منگ कहने तुसा देना की परमा सवाल तो कर अपने वर्गा मैनू चा बनाओ जे बना सकना हम आप वादा की तिख परमां ने संघिया गल त वजनी की परादा कर बैठे पूरी जरूर करा آآ اندر لے گئے جٹ تو بعد باہر آئے شکل ایک کر چی شکل پچھاڑی نہیں تھی جی باقی بلا کون ہے تندوریا کون سرف ایک پچھاڑ لے گئی وہ بے ہوش سی آپ ہوشن و اللہ دا ولی اپنی روح مبارک دا تھوڑا جا زور ایک تندوری چاپا شکل بدل اس کول دی اندر والی طاقت وزن نہ پہچایا جاوے بے ہوش ہو جائے تو ترکی سمجھ رہے کہ باقی بندے اللہ نبی یہ برابر ہی بنے ہون گے کروڑوں ولی پر اللہ کروڑا ولیاں روحان حضرت بلال کی روح سکتے حضرت بلال کروڑوں دیا روح حضرت روح سکتے کروڑا صاحبہ لرت سدھی ککبر دی روح لو نہیں پہنچ سکتے حضرت سدھی ہو کسی نبی روح لو نہیں پہنچ نتیجے روح رم میرے محمد روح مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتے سے لا نبی لے قسم خدا بھی کر کے آئے سیاح دے دے چمگاڑ نت سورج کی چمگا دکھ چمیٹی ایمان سورج چڑے چمیٹی ویک سکتی جو پوچھو سورج کے بارے دس آخنا ہے جائنی جی نہیں د تیرے نہیں دے تین پلے توجہ کوئی سوڑ اور برماری میں کسمیا پیان میں جنیاں مرضی کتابیں پڑھیے تین ولی سمجھ نہیں آ سکے ابھی جو میں رات گزارنا رب نہ تو مجھے کھوجے نہیں بولنا ایک کام ایک سرکار نے اس لیے کیتی ہے جسے دو مہینے مسلسل روزہ رکھیا رکھا نہیں فرمائی دو مہینے مسلسل نبی پاک نے روزہ رکھیا رکھا صاف نے ویخا ویخی رکھ لیا کتنے گل کر لگا کر چھوڑا بل بل نبی پاک آکھیا نہیں حکم نہیں فرمایا جو میں روزہ پہ رکھنا تو رکھ لو صاحب نے دیکھا ویخی میں آش توجہ فل مل محبوب نے آخر نہیں آ کرو کر گزرے دیکھ کے ملا ایڈا کوئی اوکھے لما کوئی اوکھے لما لیا نہیں جان بے ہوش نے سرکار فرماؤں پکی رہی فرمائی صاحب نے یہ نہیں اگو آخر یار سولہ یہ آخے کام نہ کرو حلویشل سے ہاتھ رکھو نا میں حضور کرو فرما کروائی اچھا کیوں کریے کرنے ہوتے رہے نے ہزور فرم کرو میرے فرد پورے کرو تو چلے دین تو چلے مر نہ چلے نہ شکو پچھا ہاں اور سونا کتا پیار کر سونا میرا بولو چا. سبحان اللہ اور سجنا ایمانے رب رسول منیے تابے داری کریے دیئے محبت کا تکا قربان, قربان ہو جائیے سونے بھی ہر گل پہ قربان ہو جائیے سروار تجاو حسین میں پشانے عشق دا کی تقاضا ہے دسو دسو تو سب میرا کرتے سنو نہ عشق دا, دا تقاضہ اے کہ تیریاں شکست فنا ہو جائیں فنا ہو جی کہ جے ہوں بولے جی محبوب نہ جی ویکے محبوب نہ وہ رب فرمان ہے میں اس کے ہاتھ بن جاؤں یہ خالی محبت مقام نہیں اے اس کا مقام ہے یہ آپ نہیں وہی وہ رہ گیا یہ تھا جس میں سفت نہیں توجہ نہیں فرمائی ہوئی جلندر اقبال فرماندہ خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں On s o Może ke le la t whom traje atje heard vata mosh cycladeza QICTA!! E s o musalmani �ньo y a che tre sfigta neة untuk جا غلام فرید ورگے نے جڑے عاشق چڑے اپنی سفت فلا رب دیا سفتوں میں رنگے فرمائی سجنا محبت کا می پوچھنا داری. پہلو ہوں ایمان پھر آشکان بھی پا کر اے بابا شک تال پلر قربانی دینی ہو ندیل پھر ساری برادری کٹھی ہو کر چنگا جمعی دکھایا صبح اللہ تر بولو چا چال اللہ باڑ گا لمبی لگا تو بچوں بول شہ ندی بڑے میں دسنا حضور دے صحابہ سر آشک یہ گل کر رہا آشک جو سن محبوب خدا حکم کر سنیا بھی کون خالی ویک روز رکھ لگ پے دو مہینے نڈا لوگ آقا اے نامدار نے فرمایا جو میرے مرگ وہ فرق دسیا جو نہیں فرماؤں گی کسی شادی نرت نہیں ہوئی یار اللہ میں سوا لکھ سافی بھی چپو مائی دا لال صافی کد کے بخاوے جن حضور نے فرمایا ہوئی چاہ میرا مرض ہے اللہ دے پاک محبوب دے آخر کوئی بھی وی شرم نہیں تے ہاتھ مار کے آتا ملو ڈا جا شرم کر ہوں میں لا محبوب خدا نے فرمایا میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے میں پوچھنا دو مہینے دیا رات ہزور دیا رب نہ کون لگ دیا تھا باقی سال کتنے تھرو میرے آقا نامدار نے پچھلی زندگی اگلی زندگی وہ سچ کیوں نہیں فرمایا میں رب کے پاس رات گزارتا ہوں گیا نبی نے دو مہینے کشریت تو اتے اپنی شان نبوت رسالت ظاہر فرمایا ہے وہ جہی روح رب نے آپ کی وکری طاقت والی بنائی ہے جنہوں کھان کی لوڑ نہیں پیڑ کی لوڑ نہیں کسے شہر کی لوڑ نہیں میرے ہاتھ نامدار نے دو مہینے وہ طاقت جب وائی پھر کہ میں رب کو رات گزارنا وا کے میں ہمیشہ ہی رب کو رہا جے میری اندر کسی شہر محتاج نہیں جا کھا پیڈا وا تے واسطے سنت پہ بنا وا so loud no دے تیر پانو کبھی کٹے کھانا دلال دیں ربے دل دلال دلال دلال دلال کبھی آخنا میں ربے دل دلال کو لارنا میں ہی اور سنو میں پوچھنا جی بندہ کھا پی لو تو روزہ روا پروا نامدار پر فرما پر نے دو مہینے مسلسل روزے رات دے دن دیوی. دو دور فرما نے میں رات گزارنا رب کو منتھ کموا تو پہنتا کھا پی لیا تو روزہ کھا رہا میں آیا اصلی شکل چ ہوسلی حالت ہونے بھی کوئی لوڑ نہیں آ جائے انسانی شکل ابراہیم اچھا بول کے اگھی پڑے گی نمن اللہ دے نبی، مد بے بے لے جب آ جان شکل بشری بچ خدا کی کر کیا نا کریم آقا نا نا نا کے آنا جیم آکا یہ بشری شکلات فرما رب نہ شانہ ظاہر نہ کرا سو لبنے بولے کہ سید دلال بخاری, بخاری کھلے لبنے, ایسے لبنے, ایسے لبنے کہ روز پاک لبنے, لبنے محبوب کی نبیا کی بناوٹی وکری نبیا کی تخلیقی وقری نبیا کی پدائشی جاہل تو بےمان وہ بندہ او شان سالت کو جاہل ہے سمجھے نبی سارے والے قسم خدا دکر کیا آ آرے پھر میاں صاحب فرم کچ بھی مڑکا لاحل بھی منکا دہ لاؤ بیٹھا رہا سارا مقدم سنا فروخت نبیا دو ن جان دنیا کے بھی راہ بر آخر بربر بربر دنیا جو نفع نقصان سمجھایا جہان اللہ سمجھایا اپنی اکڑ لال کوڑی مائی کا لال یہ سی بے سمجھے نبی صرف آخرت نماز روزہ دنیا کے کل سمجھا نہیں آفر رسالت کا ملک میں کتاب دے حوالے لا رسول دی رسالت ہوتی کی رسول کی کر بول بول بول بولو آتاب جو سارے دیوبندی سنی اس کتاب دکھے عقائد اللہ تعالی من البشر الالبشر مبشرین لے اہل الیمان والتاعت بالجنت والثواب منظرین لے اہل الکفر والیسیان بالنار والعقاب فین نظارکم امالا طریقہ للعقل فی الیہ وین کانا فب اندار بے افکارن ان دکیقہ لایت یثرو اللہ لباہد الباہد ایوید سراکہ دی بارش. اگے مبینین لناس مینو دنیا وتی فرمایا جیڑے رسول دین تے دنیا دونوں بچوں سمجھا دین تے دنیا دوھاں دے کم سمجھو تے شرع کاذل فرمان ہے فینھو تعالی خلق الجنت و النار واعدت فیہم الصلاق فیہم الصواب والالتقاء بالتفاصيل واحوالها وطریق الوصول الیہ بل الاستفاضه انسانی مما لا فرد اللہ تعالی نے جنت پیدا کیواب یہ پیار فرمائے ان تفصیلی حالات اللہ اقل مستقل اقل مستقل اس طرح فرمایا کہڑی چیز دنیا چ نقصان دب دبی سمجھا نے تو سمجھ آردان نہیں سمجھ آراجے جہی میں ہاتھ ان بھٹاس مولانا ابد الزیز پرہار احمد اللہ ملتان جمال اللہ ملتان جان دوں کبلا عالم دلی خدا بخش خیر پوری رحمد اللہ کبلا مرید ہے سر بڑے ماٹے تھے ملا ابدل عزیز حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ دے چاری رکھتے ڈنگر پٹے پائی رکھ رکھتے سن باقی کے ساتھی پڑے رہے پگ بننے کا ویلا آیا حافظ جمال اللہ ملتانی نے فرمایا ابدل ابی نو لے آؤ ہوں ڈرتے ڈرتے آپ شرمی لے آپ فرمانے نے گبرایا کیوں میرے ارد کردہ لج پا لا تیرے نو پٹھے پائی رکھے نے پگ محنت نہ عطا ادا کرے جدو پگ سر تھی فرمایا جا دو سو ستر علم جو پورے پاکستان کی روئے زمین ہو دو سو ستر پینتی سال عمر شریف کون پینتی سال کٹ ابو دربار مشہور دماغ نہ کھلتا ہو رات جا پوا دماغ کھل گئے آ سب نہیں میں لالا موسیٰ تقریر کا کھڑا میرے لکھی کے چشتی تھا تقریر بند کرو لنگر آہا, آہا. لنگر ٹائم ہو میں سب کے جا بھائی بالکل لنگر کھاؤ میں تقریر مکا دیتی میں نال دعا کراگا پرل بھی جدو مرے سر دل کے چوامی رو کیونکہ نہ شاہ شاہ شاہ شاہ کسی مولا جب مرے سریچ ہوئے اس حالت شہید ہوئے حسین کربلا رتبہ پایا یہ پایا وہ مرے بھرنا دل چ لیا کچھ ہوں آپ لکھتے نے جو نبوت رسالت کے فائدے کی نہیں یہ رسول سان آن کے کی دستے رہے ہیں سناوا میرا بولو چا سبحان اللہ فرمان دینی فیدت دنیاوی فیدت پہ لکھ و سیاست نہیں انسان تمدن مجبور ان غالب ان تجبر فلا من قانون آپ فرما نے نبیا نب دنیا بھی فائدہ دنیا والے رہتے ہیں سونا کیوں فرما دے بندے آتے نفس کن بنے نے ایک تو بندہ کلا نہیں سکتا انہیں اپنی جمس درچ کلا چیز کو شہری کاندھے کئی چیزاں شہری تیار کرتے یہ تیار کرتے نہیں شہروں شہرو آج سب جاپا مرو شہر کی آڈی کڑک ادھر کھان پی سوگا ادرو آ तो मैं सुने इतने कोई प्रोफेसर पक पक् मार गया है। और जटो और नहीं पढ़ोगे तो जातीवो की मतलब साडा मसूर बन जाओ <laughs> तवजो नहीं बनवाई दे جدوج آج تو بعد پڑھو سارے ہوئے گریجویٹ بڑو کوئی کام نہ کریا کرے جٹ نہ آج ہاں جی میلے کٹھے بڑھو بالکل بھائی بیوڑ دو پڑا سکون آرام نالسی دکھو کسے کسی تو لبے نہ لبے نوکری آپ ہی نوکر بڑھ کے دے ترقی کر جاؤ گے کسان بھی کر جاؤ گے شہری بھی کر جاؤ گے ٹھیک ہے بھرو بولے نہیں جی کیوں ہاں نہیں چاہیے جتو جٹ تو جاتی رہ छोटा जाओ पढ़ो पढ़ के बढ़ो जब बन जाओगे वारी आएगी खाण भी फिर एक दूसरे के मोटरसाइकिल जोार खलोते होना चट चट के गुजारा कर लिया आखो चाह सुबह پروفیسر تنوع یا پروفیسر کھو بہلی کا پتر کتوں ہے کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم چالی چالی ہزار تنخواہ لاکھ دی لکھا बुरा कि न्याखी अगूचारा जाए तो खट त्रिछाण दुनिया आ ये फिर की आदा है पुत्र नी आदा है मैं तो पिछा आ गया दस जाओ कहें तू कहीं बढ़ सकता چلو تر سی بن جا میں دشمن نے دے بھی دشمن مولیا نو آدھے نا دہشت گرد جٹ نو کیوں کٹے تراٹ لانتی پتا مولوی थ जा हर खुराक इथो जावे उन्होंने लाल पता है मॉल भी मरण गए जट मरण करके हम जट नारे जट फसल बीजिया रोंद ही पै गए कणक निकली है दस दस मान विगे एल्क की मैं गल करना میں پا استرا بچایا بیٹھا قسم خدا بھی کر کے آ جے باہ رکھ کے روڈے نے فون آ چکے میں کیا چی اجر گئے محنت کر کر کے مر کھان گیا لبھی شہ اتنے ایک زمیندار آیا بیٹھا جٹ پچار ادھروں کا جتوئی کا وہ میرے آتا استاد میں صرف توڑی بچی نہیں کیوں خادہ کھا لیا سپرے مانگے دن ب دن تیل دن ب دن مانگے تو تیری بڑائی جنس سستی آپ ایک باڑا ہونا آپ ایک باڑا ہونا اور سنو لانتی کیوں ہے جٹ جٹ دلی اسلامی تازی پردا ہلال وہ سکولی بڑے بیٹھے چوڑ چپا کتیاں تار فوج کھا ریچ ویچ کے کھان دو بادشاہ ایمان بھی رن ایک پھیرا مار کے آئے گا ते बरी आशा फरी आए दल बन गए ने वारी रख दी हूं इना मारो इन इंज तंग करो शिकंजा इंज तंग करो گزر نہ گزارا نہیں چلے گا اتر پڑائی کھڑیا تھی اتنے سلم کر گے یہ خون نوچا گے نماز پڑھ دیں گے سن دیا گے تچھ تو سہی اتوں کے تو آ بیٹھا جلسے سے کن بندے آئے بھائی جی تھوڑے مرضی اٹھا گے جی تھوڑے مرضی جاؤں گے اپنے چنتی ہے دیر جو کہ پچنگ خوار ہو کے دو ٹکے لے کے واپس جان گے یا فٹ بات پہ رات میں سوم خدا دیا لاہور دے फिर पां हजार थले रख लेना कं छिली रखनी रख है चौदह घंटे कम लैने पंद्रह पंद्रह घंटे कम लैने छिली रखनी है कं खजल जोगा होना को गाल क्या थी भैन कर देनी अगों बेचारा बोल नहीं सकता गरीब आपकी जता वै अपने घर खलोता तेन गारी कवजो नहीं फिर माइन बंद बंद ना रहना गुजारा नहीं हूं जब इना कठे रहना इनास की सिफत ललना झगड़ना अपनी दलचोर बनाते एक दूसरे तोप जमाणो दूसरे का माल खोना یہاں دی ساری نفس کی فکرت رکھا رب نے ہوں رب اللہ شریف مولا نے جب فکر انسان بھی اپنی ہوئی گے رب پیگڑے اللہ شریف نے دنیا قانون نبیا کے راہی سچے جنہوں نے قانون اسلام شریعت امن رہے گا عدل رہے گا انصاف رہے گا کسے دا حق کوئی نہیں مار سکے گا مالو مولا دنیا ازا محتاج ازا تو ہدایسرا نہیں. نہیں والا, والا دبئی فلانی دوائی نقصان کر دیے سارا چیزاں رب سونے فرماس منزام آیا آیا. فرمایا جا جی سمجھے تجربے نال خبر ہوئی ہے نا چہلے بالکل رب تالا نے پہلو اے علم دتا حضرت آدم لیسلام. معلوم ہوا اصل دنیا ہر کام کہنا محتاج بول بولو بولو بولو نبیا مجھے میرا امام کلا مہل مسوم تبیان اربی فرما دبی دن دنیا دے بھی راہ بھر نے سی آسر بھی راہبرج نہیں لگی تا کر کے شادی بیاہ کھانا پینا کپڑا تھگنا چلو نبی کرم فرمایا کہ پیشاب پخانا بہن واسطے کی نبی سمجھا توجہ ہوں جا خاجہ فرید فرماؤں نا آج نجھاؤں گا یہ ہماری بندا کامل انہاں کی جو نال بول سبان فرماند میں اس نرم چر ہر سنا میں بتو بتو جسم قلب بتو بتو توجہ ہے راک اللہ اگے کی فرمان بولو چل سبحان اللہ دنیا ہے وہ کھا میں مدر مدی بہا شخص جو شجر. مدی بہا شخص مدا گریا پگان رٹکا چکا سونا میری کدل ریت میرا مساج ویت چیم ساری دنیا داری مستفا میرا ہر ہر قدم زندگی کا میں کوئی کم دنیا کا نہیں کرتا جب مستفا د ستالی میں جی جی تین بخر دنیا بکری رنا کیوں نچا دے جی ہماری دنیا ہمار بیا جے مرضی کے مطابق چلی استفاد دی شریعت تو ہٹا ل پیا میں رسول ہوں سلا سوقی قرآن یہ فرماند ہے کہ حبیبہ فرمادی میری نمام ونو سوکھی میری آئی بات تو میری ساری زندگی میرا دنیا تو جانا رب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پرور بگار ہے قرآن دے لفظ دا ترجمہ فرید کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی مرے ہاں تو تہدا پٹانے سنیا جا سمجھاوے جو خاجے کا کی جو اقبال فرمانا نظر نہیں تو نظر نہیں تو میرے میں نہ ہلکے نظر نہیں تو میرے میں نہ نکتا کہ نکتا ہے کلندری ہم خا لے گئے سی تلوار جی نہ زہر لگی ترکی اتنے جی دید نہیں ہوٹ بنوے گا کلام پڑے گا کافی وہ مرے گا پہلے کوئی فکیر لوگوں نظر دے سمجھ دے تو سمجھ آئی پھر کلام پڑے گا ہر گل قرآن شریف کے مطابق جناب مطلب مہندی ہو سی خاجا مہندی لاوے میں نتیجے کدھر تو سڑک کلام سمجھ تو خاجا فرید نہیں ان سلاد میرا کل بھی تے اج بھی فرمائی کی مطلب دیکھتا سی پیا دنیا بدلنی ہے آخر آخر جدید دور ہے. اب تو کل جدید دور آئی میں کوئی نہیں سمجھتا میرا حمید میں کل بھی وہ میرا بادلیا گا میرا ملک مہیر بمارو تھلڑا روحی چولستان بھی تی چی نہیں ہاں میں ہنجو دے طوفان بھی تا تلک تلو لے سی تھا میرا تلک تلو شرم نی ہوں شادی سو سو کن بھی فل گلاب ٹائی بیٹھی متا لائی بیٹھی پھول لال کی بھی آ ساری دیاری ننگی فلم دیکھنے والا کنجر ادھر میرے جو کنجر جا ساری دیاری, دیاری ننگیاں ون री मेरी धीर शरूंदाबा पिछारा करबा नैजी डैडी अब्बा खरात तरह डैडी गला हूं हां जी पिछड़ी है लेडी लेडी आजरी जेना सौ सौ यार हो मुश्तर हो, हो दफ्तर तरक्की मरो तरक्की बेचारी सादी फिदी होगी होती है तरक्की ना ना दी हो तरक्की का माना बद जाना वो जो फैली है फैलती फैलती सौ बड़ा चली है भिल दे, भिल दे। وہ کڑی بیٹی خبری مولوی صاحب گل کرتا کی بغیرتی پکڑنا مولوی صاحب دنیا داری ہو جاؤ میری مسیحت ہی نہیں تو سارا جگ ہی بنا لیا آدھے ہوں ان دسو یہ کی وجہ ہے نماز دے مسئلے مولوی کو सरकार के मसले मौल भी कोल पहले मसले पूछी सन तो फतावे इन लिखी सर हूं फतवे तलाक बाकी मसले पुछ की लोड़ ने सही हूं जदी दी कारोबार के मसले पुछ कभी यह मसला पूछ پرانے توج لوا چاہیے کہ نہیں کانت جی تفت خورے مفتی کو کسی دین شریت والے کول پوچھتا جی پیر میرے وہ دستا تینوں کہ مرے پتر نو زندہ قبرے دفن کر دے تو انہ گاٹ پی کچہری فوجا جلوانے دا گناہ کا گنا وی میرے پاک نوی کا فرمان تفسیر روح روحلمانی سورت نمل فلنجر حضرت موسا کلیم اللہ بھی بار گاہ مولا میں مجرم دا مددگار کبھی نہیں اس دے تحت حدیث سحیل. امام صاحب روحلمانی نقل فرمائی تفسیر اندر آمدار نے فرمایا کل قیامت دے دے منادی ندا کرے گا کتھے نے ظالم کتھے نے ظالما جیسی شکل بنا کھے نالم کتھے نے ظالم کتھے نے ورگے بوتھے شکل بنا وہ ورگے کپڑے پوے کتنے سالم مددگار جہاں نے جنہاں نے ہتا من لا کل تباط جنہیں انہوں توات بنا کے دتی ہے ظالم برا لہو کالامل آؤ برا لہو یا کلم کھڑ کے دالم لکھن دی خاطر اے سارے کٹھے ہو شکل بنا تیسرے مددگار جب تین کٹھے ہوا شریف حکم فرماجا سیتابو فی من نارے جہنم کی اگ دے سالم بھی پائے جان گے سالم دیا شکل بنا والے بھی پائے جان گے لالما کے مددگار بھی پائے جان گے پھر انہوں نے سارا جہانوں میں رب سونے سدا چ سنگیا رب واؤ شریفات محبوب کا فرمان ہے میرا پوچھنا نہیں بھائی بولو اگریز ظالم ہے قرآن ساڑے بم مرا کافر ہوں اپنے مروے مسیتہ گرا مسیتہ گرا اتنے سڑکوں چ بڑھاے عزتہ لٹاوے سارا کچھ کراو میں پوچھنا یہ سارے غالم کا ٹولہ دا ہے کہ نہیں برطانیہ یہودی ظالم ہے نہیں شرکاسی <نَزِيم> اللہ فرماتا ہے ظلم عظیم کن آخیا گیا شرک نو ایڈے وڈے سالم میں پوچھنا ایمان دسو ایڈے وڈے سالم دی امداد حکومت دی ہے کہ نہیں سچی بولیا گے ان کا قانون بھی دے امداد دیتے ہوئے سب سے ویڈیو اقوام متحدہ رکن نے اقوام متحدہ اتنے پانچ پاور کا کافر حاکم نے تیری ساریا حکومت ہوفران ہوجہ نہیں کی اچھا یہ پھر دو بندی بھی پاؤن بریلوی بھی پاپی بھی پا شے سدگے چارے گھر کا اتفاق یاروی شریف کے کھیر کے نہیں کھانا ہونے کیوں بھائی بھابی تھا لگے ہوئے دیوندی اچھا ادھر سارا حرام جائے سارا کفر جائے okay, okay. ادھر بابے فرید کی دال حرام سدکے پیو نو اگریز مننے سارے دا اتفاق رب کی گل من لڑے کھڑے نے منازرا پیا ہوں ہوں سونے میں پوچھنا جب تھی پتر سکول دتی کیا یود کا مددگار نہیں بنا پولیس بننی بچوں اچھا پھر اچھا. بلایا جانا ظالم دیا شکل بنا سکول کی شکل بنتی بولو اچھا جاپ دہڑی منی بیٹھے یہ کھین شکل ہے نڑ کام بن گیا کپڑے یہدی ٹائیڈ گل چود کتے آٹا ادھر پینٹ یہ ساری مینو چلوں وال نبی پاک نے فرمایا ظالم بھی سدے جان گے ظالم شکل بنا بھی ظالمگار بھی یہ جی نازم بننے اچھا ظالم نو جہا قلم دے وے اتنے جہنم جاوے گا تے جا ووٹ دے وے مسوم ہوتے شریف ہوتے کسی تلم تری کرتے چپ کر گا جے کدھر دال کالا کڑک نہیں ہاتھ کھڑے کرو بھائی کہ جن ووٹ لے تو یہ ظالم تو نہیں ہوتے ہاتھ کرو تے پھر ووٹ نہیں ہے جہنم دا ٹکٹ فرمان دا تے جا تھی آخے یہ ہماری دنیاداری ہے مولوی صاحب ووٹ کا دین کے کیا ساتھ کیا تعلق ہے ہم چاہے جس کو دیکھتے چاہے پیپل دیئے چاہے بد نوی دیئے چاہے مجرم لیگ کو دیئے چاہے پیپل پارٹی دیئے چاہے جناب وہ چلتی دئیے بھاوے چلتے دئیے بھاوے وگدے بھاوے وگدے دئیے جنہوں مرضی چڑھائیے ووٹ اس لانتی ساڈا تیف جواب چاہے کہ ایک گل کر کے آج دے تے چپ کرارگار کرا میرے مستفا کریم فرمایا شکل بنا والے تو مددگار سارے کدھر جان گے میںاسٹر یہ جی جی تصویر بنا فوٹو بناڈا آخ وہ پینٹرا پینٹرا تیر لوگ وہ جہنم کا بالا نے یہ سور کھا لے نا مراد کا کتے کھا لے وہ چل رہا وہ میرے نبی پاپ نے فرمایا سجڑا کوئی بچتا نہیں کوئی بینک لوائی کوئی کسی کھڑائی کوئی کسے پاسے مرے کیوں میں روزی جو لینی ہوئی آخ رب کی بار گاہ بہانے نہیں چلن گے ان جاب دے کے بچتا نہیں مت والے دن جب کوئی بینک لوائی کڑائی کوئی کسٹم چ لوائی کڑائی کوئی تھانے چ لائی کڑائی کوئی فوج چ لائی کڑائی کوئی کسی پاس کوئی کسے پاس مرے کیوں میں کرا موزی جو لانی ہوئی میں جنگل کے جانوروں کھوا تھا میں جانوروں کم جہے روئے زمین والوں تین حصے لیا تینوں نہیں سر توجہ نہیں سنوائی سر سید جس کو کہتے ہیں سور خان اس پہلا نظریہ پہلا لان پیو آیا دنیا دین جنیا فرق یہ ہماری دنیا داری حکومت علیحدہ ہونی چاہیے دین علیحدہ ہونا چاہیے تعلیم علیحدہ ہونی چاہیے یہ جی ہماری دنیا داری کی تعلیم ہے اور دین علیحدہ ہونا چاہیے تا کر کے اتے داری یہ دنیاوی تعلیم ہے دین کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ زندگی مرتکہ دا تولا سنی مسلمان اندری مسلمان جڑا سمجھے سا مدینے دا تاج ساری زندگی کے ہر ہر شوبے کا کام رہا بڑے جیسے سانو آخر دنیا کا دس ہے دا ان دشمن ہے اور سکولی طبقہ رسالت دا انج کے مراد تا طب کا اج دشمن انہیں ونڈ چاک کی جو بندی آخیا ہی مراد نہاد بئیمان بنے سکولی طبقہ آخیا او صرف نماز روزے تے حج زکات جوگی ہوا سارا کاروبار سود کھائیے رشوت کھائیے جو مرضی کریے کسی کا کام نہیں ہمیں کہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. انج رسالت أو بھی برباد اے بھی برباد اللہ مذہبی اصل سونے محبوب دی ہر ادا مرنا ہے دا دا بس بھائی پرچیا کہڑی میں تقریر آ جانا حدرت کہہ رہے نا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میں جیڑی گلا کر رہا نا یہ نماز دی جان الا تنہا انشا ہے ون میرے مدیج جی نماز بے حیائی بے تو نا. من اللہ اللہ بودا. سکتا نماز پڑھ کے ہاں اصل سجنا یہ اگریزی سجنے متھیرے کیتے ہیں سجا جا چتی دھی جاتی نا جی کر بیٹھا تیرا ہر اپنا ہیرت عبد اللہ <سؤال> ابل مسعد کو کسی نے کہا نماز کا وقت ہو گیا اپنا فرمانا ہے نفیسل ہم بھی نماز میں بیٹھے ہیں شریعت کی بات کر رہے ہیں